صنحمن ورحمۃ محمد وصل وعلیہمد السّلام علیکم و رحمۃ البرکاتہ محتوس اللہ صلی اللہ علیہ موجود تمام خران اور میردانی گرمی باخدم السلام بابِ السلام وسکاتے ہیں ہمارا سلسلہ کے تافق الاحمد بابُ الویت امانت بابلتیس ہے اس کا دوسرا اور آخری در سے چھوٹی باپ ہے ہاں جی اس میں جو ہے سلسلے میں دس کال جو ہے وجہ کے بیان ہو گیا تھا آج بقیہ آخر بیان فرما رہے ہیں اور اس کے جو ہے آخری آخر سے پہل والے پیراگراف ہیں دو تین پیراگراف موجود تھے فرماتے ہیں آگ علی رحمٰن فین طالب المودی من المست مین السپل بولا تھا امانت رہنے والے کو موادی بولتے ہیں یعنی اور جس کے پاس رکھا اس کو مستعودہ بولتے ہیں تو مودی بھی بولتے ہیں ہمارے رہنے والے کو تو یہاں فرماتے عشاد نے کسی کے پاس کوئی چیز امنت رکھا رہنے کے بعد اس کو خود کو ضرورت پڑ گئی اور ان سے وہ امانت کی چیز مانگ لیا ہاں جی کہ برا مہربانی وہ امانت کی چیز مجھے واپس کرے اور وہ جس کے بعد ہم رکھا وہ اس کو واپس کرنے پر قادر ہے ہاں وہ ابھی واپس کر سکتے اس کے باوجود وہ واپس نہ کرے ہاں جی خود کو لینے کے لائق خود کو نہیں یا اس نے کسی بندے کو بھیجا تھا میری یہ امانت فلان شاہ کو دے دے ہاں جی اور وہ اس کو دینے پہ قدرت رکھتا تھا لیکن اگر وہ اس کے حوالے نہ کریں تو پھر یہ آئیے امین شاہ جو ہے اب ضامن ہوگا کیونکہ اب اس نے دوسرے کے مال میں تعدی کیا تجاوز کیا اس کو طلب کرنے کے باوجود نہ نہ دینے کی وجہ سے اب اس کے بعد اگر کوئی نقصان ہوگی اس مال میں تو وہ امین شاعظ ضامین ہوگا کیونکہ اس سے ماننے کی وجہ اس نے نہیں دیا اور اپنے پاس رہنے کی وجہ سے وہ اس کو نقصان پہنچے ضائع ہو جائے تو پھر اس کا اپنے جیب سے بھرنا پڑے گا وہ ضامین ہوگا کیونکہ امینات کا امین کے دادے نے جب چاہے جس کو ضرورت مند آدمی اس سے لے لے اور وہ اس کو دے دیں بجنی چون چرا کے ابھی وہ دے سکتے بھی تھے پھر بھی نہیں دیا تو وہ اگر نقصان ہوگا اس مال کو تو پھر وہ ضامین ہے فین طالیٰ ہاں بس اگر طلب کرے اس امانت کے چیز کو اس کو المودی امانت رکھنے والے شخص من المستعد جس کے پاس امانت رکھا ہے وہ امین شخص سے طلب کرے وہ وہ قادر اور وہ امین شخص قدرت رکھتا ہو وہ مستعودہ قدرت رکھتا لا تسلیمی اس کو حوالہ کرنے کا اس اصل جو ہے امانت رکھنے والے شخص کو ولم یوسلم لے اور وہ اس کے حوالے نہ کرے علام ہا وہ مست حوالہ نہ کرے ہا اس امانت کی چیز کو الے ہی اس موادے کو جس نے حملہ رکھا تھا خود کو والا نہ خود لینا آیا تھا خود کو نہیں دیا یا وہ خود نہیں آیا بندے کو بھیجا تھا او علمن یا اس شخص کی طرف بھی حوالہ نہیں کیا کہ جو ہو جس کو اس امانت رکھنے والے نے معین کیا تھا یہ تسلیم ہی اس امانت کے چیز کو ودیعت کو اس کے حوالہ کرنے کا ہاں جی ایک بندے کو بھیجا تھا آج کل فون کر کے بولا جو ہے میں ایک بندہ بھیج رہا ہوں فلان نام کا آپ میری امانت ہے اس کو حوالہ کرو تو چلا جی اس کو بتائے بندہ بھیجا لیکن اس نے اس کے حوالے نہیں کیا تو کیا ہوگا پھر یہ سارا ضامن پھر تو یہ مستودہ شخص یہ امین شاخ اب ضامین ہو جائے گا اب اگر اس مال کو کوئی نقصان پہنچے تو ضامن اس کا اپنی جیب سے اس خسارے کو پورا کرنا پڑے گا کیونکہ اب یہ اشاعت امین نہیں رہا دیکھا جائے تو یا نو متعدد اب یہ تجاوز کرنے والا ہوگا حکم الائی سے امانت کے جو پازداری کا جو حکم تھا اس میں اس نے تجاوز کیا اس میں اس نے حد سے تجاوز کیا بالن من منع کر کے روکتے ہوئے روکنے کی وجہ سے بادت طلبی طلب کرنے کے بعد ہاں جی جس نے امان رکھا تھا نے طلب کیا مجھے دے دو بولا یا فلاں بندے کو دے دے بولا اس نے نہیں دیا تو من نہ دینے کے ذریعے اس نے دوسرے کے امانت میں تجاوز کیا تو جہاں بھی تجاوز کریں گے یا اس کی حفاظت میں لا لاپرواہی کریں گے دونوں صورتوں میں امین شاہ ضامین ہو جاتا ہے اور یہاں بھی وہ ہو گیا تو لہذا جب کسی کی بعد کوئی چیز امانت رکھے تو جب مانگے آئی جس نے امانت رکھا ہے تو اولی فرصت میں اس کو واپس کرنا تھا ہم نے نماز کی بات میں آپ نے پڑھا ہے اور آپ کے نماز کا ٹائم ہے اور وہ جس نے امانت رکھے وہ اپنے امانت آپ سے مان رہے ہیں تو نماز توڑنا بھی جیسے اس کے لیے اگر نماز کے لیے ٹائم ہے تو نماز توڑ کے اس کو اس کی امانت واپس کرے شریعت امانت کے بارے میں سطح اہمیت دیتے ہیں اور آپ جو ہیں آمدن نہ دے دیں تو یقیناً جو ہے وہ ضامین ہوگا کیونکہ اس نے تجاوز کیا امانت کی حد میں یہ بات حتما دیں وہ حالات حل مستہ و بیمال ہی اگر ملا لیا ہاں جی حالت ملا لیا مخلوط کر دیا حالات حق زمین پارٹ اسی ودیت کی طرح اس امانت کی چیز کو مخلوط کر دیا مستود جس کے بعد امان رکھا تو اس امین شرط نے بیما لی اپنے مال کے ساتھ دوسرے کی امانت رکھی ہوئی چیز کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا اس نے گندم رکھا تھا اپنے گندم کے ساتھ ملا لیا اس نے چاول رکھا تھا اپنے چاول کے ساتھ ملا لیا اور اس طرح ملا لیا بحیث کے لا تمایز لا تمایز اس طرح ملا لینا کہ اب وہ اپنی اس اپنی مال اور دوسرے کے امانت کے مال میں اس کو تمیز نہیں کر پاتے دونوں بالکل ایک جیسی چیز دونوں چاول ہے دونوں گندم ہے مثلا دونوں آٹا ہے یا دونوں دودھ ہیں۔ دودھ کو دودھ میں ملا جو یقین تمیز نہیں کر پائیں گے اس طرح ملا کہ ان کو الگ نہیں کر پائیں گے اس کو تمیز کہ تمیز نہ رہے کہ کوئی تمیز نہ رہے کہ یہ اس کا مال ہے یا اپنا مال ہے تو پھر کیا ہوگا پھر تو زمین ہاں پھر تو وہ مالک جو وہ امین شاہ زمین ہوگا اس کے اس امانت کا زمین ہوگا اس کو اپنے جیب سے اس کو اگر نقصان ہو رہا ہے اس کے خسالہ پورا کرنا پڑے گا لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ زمین ہونے کے لیے علم یقن الخلتو اگر اس کا امانت کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانا یہ حالت جو ملانا نہ ہو لحظ منظلمت اس امانت کے مال کی حفاظت کے خاطر نہ ظالم لوگوں سے ہاں جی ظالم لوگوں سے اس کے امانت کے مال کو الگ رکھیں تو ظالم اس کو وہ اچھی چیز تھی ہاں جی وہ اچھی چیز تھی تو اس کو سلب کرنے کا شین کے لے جانے کا خطرہ تھا تو اس نے اپنے گھٹیا چیز میں ملا لیا اس کے مطلب اس کے چاول کا اپنے ہر کلاس کے چاول میں ملا لے تو وہ آدمی جاؤ ظالم اس کو نہیں لے جائے گا تو اس طرح اس کے چاول باقی رہے گا محفوظ رہے گا اگر اس اچھی نیت کے خاطر اس نے اگر اس کو مخلوط کیا ہے اپنے مال کے ساتھ تو پھر وہ ضامن نہیں ان علم اگر خلط ملانا نہ اور لہف سے بچہ حوضات کے خاطر میں ظلمت ظالم سے وہ انکان بھی مسلات سے اگر اس نے امانت کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا اور امنات کی مال قیمتی چیز چاپوری مال تو کم قیمتی یا گھٹیا چیز ہے لیکن اس اس کی حفاظت کے خاطر میں ہے تو اللہ عظمند پھر تو وہ ضامن نہیں ہے ہاں جی پھر تو وہ امین شاہ ضامن نہیں ہے اسی میں سے جتنا مقدار اس کا ہے اسی میں سے کاٹ کے دے دیں گے ہاں جی اسی میں سے دے دیں گے جو مخلوط ہے اسی میں سے دے دیں گے آخر فرماتے ہیں ولا و کھانا تو اگر ایک بندے کسی کے پاس جو امن رکھا ہے وہ ہو امانت کی چیز ہو سوبند لباس امانت کی چیز لباس اس نے لباس جو کسی کے پاس امن رکھا پھر اس بندے نے اس لباس کو پہن لیا وہ لبی سور اس نے لباس کو پہن لیا لا لمجلہ لی دل انتفا لیکن جو ہے اس کا اس لباس کو پہنا صرف اس لباس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں صرف فائدہ اٹھانے خاطر نہیں پہنا بل لداف ادود انھو ایند الحری یعنی کافی عرصے سے وہ ہاں جی میں بند پڑا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو ایک دو دن کے لیے پہن لیا تاکہ اس کو ہوا لگ جائے اور کیڑے مڑے جو ہے وہ مر جائیں ہاں جی اور کیڑے مکڑوں کے سے وہ لباس بچ جائے کیڑے لگنے سے اس اچھی نیت سے پہلے صرف فائدہ اٹھانے کے لیے بل لدف ادھر ہی بلکہ دفح کرنے کیڑے کیڑوں کو این گرمی کے موسم میں تو پھر اس لیے اگر پہنا ہے تو لم یزمن پھر تو وہ ضامن نہیں ہوگا یعنی اس نے اس نیت سے پہن لیا پھر وہ لباس کو مثلاً پھٹ گیا وہ لباس کسی چیز پہ لگ کے پھٹ گیا اس کوئی نقصان پہنچا تو اس نقصان کو وہ ضامن نہیں ہے اور اسی طرح رکوب دعوتی جانور پر گھوڑا وغیرہ پر سوار ہونا اونٹ گولے پر سوار ہونا اس نے اس کے بعد کسی نے اونٹ سوار امانہ رکھا تھا گولا رکھا تھا یا دوسرے کوئی سواری کی جانور جیسے اس مثال میں سواری کا ذکر ہے تو اس نے جو ہے اسی طرح اس سوار ہونا چانداب باغ وغیرہ پر کہ ان دس یہ اس کو پانی پلانے کے پلانے کے لیے لے جاتے وقت اس پر سوار ہو گیا تو انہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں سوار ہو گیا تو چونکہ گڑا سوار ہونے کے لیے تو اس کو پانی دلانے کے لیے باہر چشمے پہ مثلا نہر پہ لے گیا تو وہاں لے جاتے ہوئے راستے میں اس پر سوار ہو گیا تو یہ اس پر بھی اس کو کوئی نہیں اس کے لیے یہ یہ تصرف جائز ہے ولا ا تارا کا لیکن اگر ترک کرے وہ امین شاذ نہ شرط سو لباس کو ہوا میں پھلانا ہے جی ہوا میں ڈالنا اس لباس کو ہاں جی اس کو کھولنا اس کو اس نے چھوڑ دیا معنی ہوا کے محتاج کپڑے کو کھولنے نہ رکھے ہاں جی اس وی والا و اگر ترق کرے نہ شرط سو بھی اس لباس کو کھولنا اس کو کھلی اس کو کہیں جو ہے ہوا لگنے کے لیے دھوپ کے لیے نشے نہ کرے اس کو نہ کھولیں وہیں میں بند کر کے رکھیں ہاں جی غیر ترک کرے ہاں جی نشے کا پھیلانا کھولنا اس لباس کا جو کہ الموف تک جس کو ہوا لگنے کا ضرور محتاج ہے تازہ ہوا لگنے کا محتاج ہے ہاں جی تو اور تو پھر ایسا کیا جس کو ہوا تازہ ہوا کے لیے کھولنے کی ضرورت تھا ہاں جی چھت پہ مثلاً تھوڑا تھا اس کو ٹنگا کے رہنے کی ضرورت تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور طرح سیاہ یا اس نے پھینک کے رکھا لباس کو ہاں جی وہ لازمی شتی دوسرے کپڑوں کو ہل موازے لتی ایسے جگہوں پر تو آپ جو کہ تھوڑا گیلا ہے اس کپڑے کو متعین کر دیتے ہیں گیلا کر دیتا ہے اور وہ کپڑا خراب کر دیا تو زمین تو پھر وہ زامین ہو ہوگا کیونکہ اس کپڑے کو جو ہے ہاں جی خوش ہو جگہ پر رہنا تھا اس نے متافن گیلے جگہ پر رکھا تو وہ کپڑا ہاں جی خراب ہو گیا اور اس کپڑے کو ہوا میں جو ہے اس کو پھیلانا چاہے تھا اس کو ہوا لگنے دینا سے نہیں دیا اس کو پتہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا تو پھر وہ کپڑا ضائع ہو جائیں تو وہ زامین ہو ہوگا ولوحرجت داب بال لیکن اگر اس نے جانور کو باہر نکالا گھوڑا وغیرہ کو لس پانی پلانے کے لیے اول الف یا چرنے کے لیے گاس وغیرہ چرنے کے لیے جبکہ والوقت تو لیکن زمانہ اور وقت یک تجیح تقاضا کر رہا تھا الاخفاء اخفاء اس کو چھپا کے رہنا باہر نہیں لے جانے کا تقاضا کر رہا تھا منتظالتی ہاں جی وقت تقدا کر رہا تھا اس کو چھپا کے رہنا ظالموں سے او اعداد یا دشمنوں سے چھپا کے رہنے کے تقاضا کر رہا تھا حالات خراب تھا اس کو پتہ بھی تھا اس کے وجہ اس نے پانی دلانے کے لیے چلانے کے لیے اس جانور کو باہر نکالا نتیجہ تن وہ طالب اور وہ جانور طالب ہو گیا شین لیا تو اس زمینہ تو پھر یہ آمین شاہ ضامین ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہونے کے باوجود باہر نکالیں گے تو شین جائے گا اس نے باہر نکالا چھین گیا تو زامین ہوگا کیونکہ اس نے اس میں اس کے حفاظت میں کوتا ہی کیا اس کو نقصان اس کی آمدی کردار دہل ول مال کے المالک اور اگر جس چاہ نے آپ کے پاس امانت رکھا تھا تو وہ مالک اس مال کا مالک مر جائے خود ہو جائے اور آپ کے پاس اس کی امانت ہے تو کیا کریں وجوال المست تو واجف اور مستود پر جس کے پاس امانت رکھا ہے امین شاہ سے اس پر واجف اینود دلوا دیا تھا کہ وہ پاس پل اس امانت کے چیز کو الور سکتی ہی اس کے وارثین تک لیکن کسی کو الگ خلوت میں نہیں بلکہ بے معذر جمی اہم ان سب کے سامنے تمام ورسہ کو جمع کریں پھر ان کے پاس لے جائیں اس امنت کی چیز کو اور ان سے کہیں یہ آپ لوگوں کے اس بندے کے مال ہیں جو میرے پاس امانت تھا میں نے واپس لایا ہوں اس طرح سب کے سامنے واپس کریں بلا اور اس نے اس کو واپس کیا اس کے کی چیز کو الہ بعد ہیں ان میں سے بعض کو حوالہ کیا بعض کو واپس کیا ماں گیوۃ البادی جب کہ دوسرے بعض غائب تھے موقع پر نہیں تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا آپ نے یہ مال ان کو واپس لایا ہے تو زمین ہے پھر وہ جن کو آپ نے دیا ہے اس کے بعد رشتے کا کو آپ نے دیا وہ پھر اس مال کو دوسروں میں تقسیم نہیں کر رہے ان کو نہیں دے رہے تو پھر آپ زمین ہوگا آپ اس سے نکال کے ان سب کے سامنے پھر دے دیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکا تو ضمانت کا اور جو ہے اس امانت کا آپ ضامن ہوگا آپ کو پھر باقی جن کو نہیں ملا اس مال میں سے ایسا ان کے حساب آپ کو ضمانت کا درازہ یہ اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا لہذا جو ہے امانت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں امانت کے احکام کو بھی جاننا چاہیے کب مجھے اس کو واپس کرنے واجب ہے کب مجھے اس کے چھپا کے رکھنے واجب ہے کب مجھے اس کو باہر کھول کے رہنے واجب ہے ہاں جی کس طرح اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور امانات کی چیزوں کو مجھے کہاں رہنا چاہیے اور پیسہ دیا تو مجھے اس کی کہاں عبادت کرنی چاہیے کپڑا دیا کہاں حفاظت کرنا چاہیے بہت کے سامان دیا اس کو کہاں عبادت کرنا چاہیے یہ سب چیزیں جان کر جو ہے امانت رکھیں تاکہ ہاں جی میرے گناہ لازم نہ ہو جائے تاکہ آپ کو امانت کا پورا پورا ثواب مل جائے کیونکہ امانت داری بہت بڑی اچھی خوبی ہے ہاں جی کیونکہ آج کل کے میں امین لوگ کم ہوتے ہیں لیکن امانت کے احکامات بھی جان کر اس کو رکھیں تاکہ آپ خود کو پھر آپ کی گلے نہ پڑ جائیں آپ کو اپنے جیل سے بڑھنا نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ میں شریعت کو سمجھ کر پھر عمل کرنے کی توفیعاتا